الحمد لله والكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى أسفل بسم الله قوالف ما بعضو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من رسولا إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَصَلِّمُهُ تَسْلِيمًا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آرك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله محفل مز سام اسلام علیکم دروپ تو سازش دی دعا ہے بارگاہی کا دے متلک جیلا اندر نہ چیز ہر شرف فیتنے تو ماحول فرما حق بولنے ہکنے حق اور حق دوتے ہی مرنے دی توفیق درنے میرے برادر لیاقت پور شہر د مولانا محمد احمد شعید صاحب دے جناب کرنل صاحب جناب. جناب کپٹن بشیر امر صاحب اس روحانی نے جلسے کا احتمام فرمایا اللہ تبارہ کال دوست آخر فرما زمانے دے شرف اتنے تو نو اپنی رحمت دی پناح بخش دوستان گرامی جناب دے شہر کا دوسرا جلسہ ہے جو نا جناب کے سامنے ماروزات جس کے پیش کرنا چاہتا ہے پہلا جلسہ مولانا مدرسے چیا الحمد اللہ اس جلسے مثبت اثرات سامنے آئے کئی دوستوں توبہ نصیب ہوئی نوجوان تبکے حق دی پذیرائی دی دولت نصیب ہوئی اللہ تبارک و تعالی امت مسلمان مقلب القلوب مولا دل تبدیل چا فرماوے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تاکہ راتی ضلع نواب ناچیز نے کتاب کی تو کیا ود امید تو ود سندھی حضرات بالخصوص بڑے بڑے رئیس لوگ انہوں نے حق نوج قبول کیتا کہ میں زبان نال بیان نہیں کر سکتا ان کی آواز سی کہ یار اتان پہلی بار یہ سنیا منہ کلو کے ہک سچ آخنا ان کے الفاظ خاص یہ سن کہی ساڈا دماغ کھل گیا یہ مطلب ہے دماغ بجیا پیا پہ لوگ اور باقی بجیا फिकर जो मुग गई दुश्मन सजन दी पछाण नहीं रही नेकी बदी की तमीज नहीं रही कुफर इस्लाम का फर्क नहीं रहा नफे नुकसान की तमीज नहीं रही बंदे अपन जड़ा आप बढ़ रहा और खुश है कि मैं तरक्की का करना मैं ठीक पा وا ناکامی جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا اقبال فرمانے کیسی قوم بن گئی لٹے بھی پائے نے اور لٹیچن کا احساس بھی کوئی نہیں ہے کسی قوم دے مرن دے آخری ساہ ہوں نے سجنوں جیسے مر کے زندگی سمجھ لوٹیچ کے سمجھن سارا خزانہ محفوظ اس لئے سمجھو علاج بنے پائنے. لیکن اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال کلمہ شریف دے اثرات ضرور کھلوتے ہیں بالخصوص نچلا طبقہ اور درمیانہ ماڑا طبقہ اور درمیانہ طبقہ رئیس طبقہ جہرا تھوڑے لوگ ہیں تھوڑے بہت تھوڑے درمیانے تبکے چ کثیر گریب کثیر باہر والے پھر جڑے جہات چ ادھر ادھر انہوں اور زیادہ کسیل اصل راج اوے جنہ کوئی دشمن حملے تو یورپی تہذیب تو زیادہ محفوظ ہے اسلام دے انہیں زیادہ کریب بیٹھا زندگی دے قریب بیٹھا ہوں. بار سورت چیز اس وقت جناب نو نا موضوع سنا ہو بڑا عجیب ہے نواں تازہ ہوں مولانا کے کمرے چ لما لگا تھا شیر منہ آ گیا سید اکبر حسین آبادی رحمت اللہ علیہ شیر ہے وہ میرا اج موضوع ہے سکون ہے شیر کیے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے مفکر بولن تو صدقے درا توجہ لال بولو سبحان اللہ ایسے موضوعات نڑنا یہ آسان تے نہیں معاشرے نال جنگ لینی گل ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ خاجگاہ چدکا ہوس پا میران کا سدکا اتنا کام ہی یہ جنگ لینا پڑیا باطل کے فالو فرق کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر باطل محفوظ کرن دی خاطر یورپی اصل دی جنگ لڑن اتھان زبان دی بھی نہ لڑیے یارو۔ باطل لڑا نہ ہاکست نہ لڑیے سڈے کول اصلا نہیں کوئی اصلا نہیں کوئی نفری نہیں بلکہ اتنا تصلا رکھنے جائز کونی اس فساد کا مڈ ہوں سمجھ سجڑ سان دستے سن بھی کراچی بمب فٹ گیا میں کہ جانا بمب بنایا انہوں نے کٹو سانو کیا یہ کنجر نہ ہوں نہ بندے مردے اللہ تعالی نبیا تت نہیں لایا انہوں بلاوا نائسدان جہے سن دے اصول کلیات انہوں بئیمانا استعمال کر کے بلاوا بنایا نے کیا وہ کلیات وادہ کرنے والے آپ نی بنا سکتے لیکن وہ لوگ انسانیت دے دشمن نہیں سن یہود واگوں یہود انسان دا دشمن انسانیت دا قاتل ہے بلاوا اج پوری روئے زمین بے گناہ انسان مردے نے اور بے مقصد مردے نے میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاسی جنگ لڑیاں اور بیاسی جنگ دے اندر کل کافر مسلمانوں دے مشترکہ ایک ہزار دے کچھ بندے قتل ہوئے ہیں توجہ کرو غور کرو گل کتھے بھی جاتی جنگ کنیا نے بیاسی بندے کنے گئے مشترکہ یہ ہے رحمت اللہ لال امین سبحان اللہ تو جنت کنیا نصیب ہوئی ہے امن کنیا نصیب ہوا رحمت نصیب ہوئی ہے رحمت لیکن افسوس ہے نا لانتی دانا برباد کر مارے اس انسان کہ اپنے قتل و غارت دا سامان آپ ہی بنا کے ہاتھ نال بہ رہے ہیں اج ایک جنگ ہوں مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی جنت نہیں جکا کنے جنت, جنت جانا کی مقصد ہوتا جنگ دا پیسہ تے لٹ تو او حال ہے او مقصد ہے یا برائی دیشا مقصد ہے ایسے حالات دے اندر تی تی لاک بندہ تھلے مر جا معصوم جانا بال بچارے ایو ہی علاق ہو جاتے یہ ہوئی اصل دہشت گرد اصلا جا یہ دہشت ہے اور جل دہشت گرد بنا چڑتا ہاں اصلے دے حامی نہیں اصا اصل کے حق نہیں اعلان کرنے یورپ تے سارے ملک رل کے اصلا ختم کر اگلے دن دہشت گردی ہو جائے سانو پڑ لیا میری گل رہی کوئی نا نہ گل سن تکلیف تو نہیں ہوئی کیونکہ بعض اوقات آتا نا نو نشہ لگ جاوے نا تو خلاف بولو تو وہ نشے جڑا نا وہ ناراض ہوتا ہے ہوں سان اپنے مرن دا نشا انج لگ گیا کہ ہو سکتا میں زندگی دی گل کرا تو لوگوں کو برا لگے کیونکہ کہ مرن کے سواد لے رہی ہے اس مر مر گئی نا اس واسطے قبلہ کبلا بندے بیٹھے نے ایک بندہ اصلا لے کے آ جائے اندی دہشت سڈے تی ساری دہشت پی सची बोलिया इतने कई बंदे आखिया जे ना ही आज जल सिर चंगा तेन रोकता था नहीं था खलोता लैग नहीं मोल भी सारे आ गए मालूम हो दहशत असले बंदे असा चौखे बैठे हा एक बंदाया दो दहशत पै गई है जे बंदे दहशत होंगी तो सा नहीं पी मु समझ लो दहशत असले च और दहशत गर्द बनता नहीं असल असल है जोड़ा आ दहशत गर्द बना छहलो डाकू आन पिंड एक बंदे खंगूरा मारना उन्होंने जुत्तियां छड़कना हूं दह बंदे जागते हो मनना एक डाकू हो जिन्हू खंघ आए उदरा खुलाइना ही चौका रहता है کرتے ہیں اصل کے زور پہ عزت لٹتے ہیں مال لٹتے ہیں سا... ہاں اس سامنے کلار پلٹتے ہیں تو قبلہ شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے یہ میرا موضوع ہے شمشیر و زن تلوار تے عورت سمجھ آ رہی ہے اسے تفتگو کرانا اس تو پہلا ایک دو تمبی گلیں کرنا, کرنا چاہنا اسلائی پہلی شہ موسیقی کے حوالے موسیقی اج کل راگ قوم توار ہے بلا اس حد تک راگ سوارے جو ذکر خدا جو ہوں بیا اجکل وہ بھی راگ اس رضا دیا ناتا ذکر دیا لا لا ہے للہ سنگر ان ادا کرنا جس کے ان محسوس ہے جی میں ٹول کھڑکتا ہے یا کوئی چھڑکنے پہ یہ ساڈی رگ راگ, راگ جو موسیقی اج رچ گئی ہے تا کر کے اج میار واض کا ختاب کا بیان کا سرف سر رہ گئی سر ہے تو سننگ سر نہیں ہو یار کہ مزہ کر پتہ نہیں کیڑا مولوی بھی بلا بیٹھے نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی بزرگان دین کی دی گل صرف سر کے دیوانے موت دے, خود دے خسرے بھی سر تے قوم سر پی مارتی सुर दे आशिक रह गए पुरान नहीं नात आशिक नहीं उत बेसुरा बंदा पढ़े रुपया एक नहीं मिलना हो। क्यों गाल केड़ी गुस्ताखी हो गई मेरी गल समझ रहे हो ना इमान न दसो नहीं قرآ مجید دی تلاوت کرے کاری دی آواز سونی نہ تو ہوئی دے دس ہزار روپیہ دے کاری کرامت والی نئیمی بلاؤ فلانے بلاؤ کیوں پہ بولی قرآن دی خاطر پہ بولی یا راگ دی خاطر سر دی خاطر افسوس ہے کہ مولا کے قرآن ماہر سر دی وجہ سننا کیا رب سونے کے قرآن کی اپنی کوئی قدر نہیں محبوبے صلی اللہ تعالی وسلم آپ صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ نات دے سن گاندے نہیں سن ہاں تبجو کر نات پڑھنا ہو رہے نات گانا کوئی مائی دلال ثابت کر دے کہ آپ نے نات ہے میری زبان وال حضرت حسان بن ثابت نات گائی نہیں پڑھی بغیر سر تو پڑھیے تو ایمان دسو جو جی حضرت احسان بن سابت آج جو ہون ہو بغیر سر تو اسی طرح شیر پڑھ کسی ناتنا ایمان نال دسو دے گا روپیہ دے گا و سد کے جا جو تھوڑا صحابی رسول نا پڑے انہوں بھی روپیہ نہ ملے کیوں آ کے تسول کونے میاسی چ پڑھے چنگے راگ جانا قوم لوٹ پوٹ ہوئے سورت حال بنی کھڑی جی ہوا تو ہو ایک روپیہ بھی نہیں ہوا پھر دہ روپیے تو جی داڑھی منا ہوئے تو جانے داڑھی ہوئے ہی نہ بال ہوئے کولا کولا پھر پنجاب سو روپیہ ویل میں تماشا کنڑ وی تھی کراس برادران آ رہے ہیں جی راول پنڈی سے وہ کوڑے کوڑے ہیں وہ پڑھیں گے کلام تو سو سو پانچ پانچ سو روپیہ بوتھے پہ رہے ہیں ते जे फिर ढोल हो साध होर बई लख लाख रुपया फिर जे ना तो एक पासे कर लो तो फिर कंजर वाला खाता आ गया फिर दस लख रुपया इवें है कि बेलियों के नहीं गलं सचिया कूड़िया कर सच बोलिया ने एक और गल एक आम मशहूर गल दुनिया बनाई फिर अगर सच न मरचा ने सच में मरचा की मतलब एक कौम आप नस्ल में सबक पे दे दें सचे ना बनिया जे सचे ना बनिया जे क्यों सच में मरचा सही मानस जिनका पुत्र अपने प्यों के मूंहों सुन पवे भी सच न कोई बंद पुत्रा का काम करना है कोई सचा काम करना कभी कोई सची गल करनी मैं मुड़ा आख्या मैं क्यों सच में मरचा जरूर ने पर लगदिया कूड़े उन्हें सच नहीं लगती कूड़ा सच सुन के सड़ जाए सचा सच सुन के ठर जाता ایک اور بھی گل بنائی ہوئی ہے کہ میاں سیدے دا جان کو نہیں بانہ یہاں آشکوں کو تو کے اتنا کھے عجیب آشک نبی پاک دے بنیا میاں سدھے دا جہان ہی کو کونی سی لکڑی تو وزن ہے سدھی لکڑی کے پہار ہے میرا کی مطلب سیدے نہ بنیا جائے یہ مطلب نکلا نا تو کی بنیے گبلا ہاں ہوں سا ہنمائی فرما ہونا بھی کی بننا چاہیے سی طرح بنیے جلیبی بن جائیے سی لکڑی تو پار ہوں تو اے ہے قوم دے مرن دے او آخری سا میں قسم خدا دی آخری تان ہے ساری سوچ دا این کباڑا ہو گیا کہ میر عوام حق ایک سیٹا نہ بنیا جے سچ نہ بولیا جے سچ نو مرچا نے میں سکھر پرسوں سا اتر عوام بندہ کہیں لگا اگلے دن مولک صاحب اتنے تقریر پہ آیا انہوں تو برائی کے خلاف ملتا بولو ہشر ویکو کی پیا ہوں तो मौलरा की, की मकसद है? मेरे जलसे कोई ना भवे मैं कोई ना सुने अल्लाह सजना स्याने जे सिधी लकड़ी ते है ना। तो मुल भी उस जे डिंगी भार नहीं ना चुकती چل کا بالن بن دی یزید ڈنگا بنیا پاک حرسین سدھے بنے نے یزید دان کا دا بالن بنیا ہوسین جنتی جبان سردار بنے نے شاہ تبجو لال بولو سبحان اللہ اسلام دا توجہ اسلام کا راگان موسیقیا کوئی تعلق نہیں اگر ہوں تو محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آلیا دے اندر موسیقار فنکار بیٹھے ہوں بے، لیکن بارگاہ رسالت دا مطالعہ کر کے دیکھو صدیق کو فاروق ایک پاسے نظر آتے نے ایک پاسے عثمان و علی نظر آتے نے معلوم ہوا سڈے اسلام دراگ کوئی تعلق نہیں سڈے اسلام کا تعلق حق اور سدا کرنے جہا یہ چلتا ہے بہویں اندھی سر ہو جاگے پیران چاہیا قسم خدا کی کر کے ویخیا ہکا ویخیا میا اج خون گلوکار میں میری گل سمجھا میں یہاں کا کباڑا نکریے کباڑا ہوں سو قوم پوری کا کباڑا ہوں دے ایک جوالا نے کفریات بولتے ہیں گلت بولتے ہیں قوم کی فکر مارتے ہیں جدو قوم اپنے ایب شیشہ نہ کرایا جائے قوم کبھی اپنے آمال تو توبہ نہیں کر دی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر دی جب شیشا حمل ہو جائے پھر جا کے کوئی بلال بنتا ہے ہاں بلال کے شیشہ کرایا گیا کہ تو کی کرنا پھرنا اس مرد حق نے جنو ویخ اپنی حالت ندلیا ہے بدلے تو پھر کٹی مریندہ جو بھی حالت آئی ہے حضرت بلال دی مولا دی بن گیا جدو کبلارا قوم نا جو تک سارے جنتی جے سارے آشک سارے بخشے جسا کیڑا کام سیدا کرنا جی بزرگ لوگ فرما نے بندے دا سجن ہو جڑا عیب منہ بیان کرے کیوں جڑا عیب بیان کرے گا او تینو عیب تو صاف کر جب تینو دسے گا تیری چادر تے تا گئے دھوو گے تو جنہیں وہ سر تو پیران تک کپڑے کارے کیٹھا کی ہوا آ کے یار سرف کتوں لونی والے دومن کا خیال کرنا یہ قوم تاج کٹی پیرا کٹی نے یہ نہ سان اسان ایک انج انا کر ماریا جنتی جے بخشے جے اصان میٹھے میٹھے لفظ چ سنے یہاں تک دیوانے ہو گئے کہ ایک ہوں ہدایت ایک ہوں بشارت ہدایت دا مطلب ہے جنت دا راہ دسنا بشارت دا مطلب ہے جنت کی خوشخبری امتی صرف جنت دا راہ دس سکتا ریا مسئلہ جنتی ہون کی دی خوشخبری دینا کسی امتی کا کم نہیں اللہ دبی کام ہے ہاں رب دبی کا کم ہے امتی کا نہیں کیوں میں کی پتا تا انجام کی مجھ کی پتا میرا انجام کی میں بئیمان مرنا ایمان ترنا کس حالت مرنا, مرنا. خاطمہ میرا شرت ہوں خیر تس حالت ہوں, ہے, ہوں ہے؟ جب مینو اپنے خاتمے کی خبر نہیں انجام بھی خبر نہیں میں تو سکنا کھنا اللہ دے نبی دا مقام نبی ہر مومن مومنٹ ہر امتی دے انجام جانتا ہوں محبوب خدا ایوے نہیں فرمایا سدی. ابو بکر فل جنا عمر فل جرنا عثمان فل جنا علی فل جنا زبیر فل جنا تلح فل جنا سا فل جنا محبوبے خدا جانتے سن انا مرنا سکام دکھ پتا کو نہیں سراسر جھوٹ سراسر جھوٹ نرے خور سننے تحران ایک مولی صاحب تقریر اور صاحب مول صاحب سے تکریر پیا کرے تو تم جی مثال سنا وا گلو سنا مول صاحب تکریر پیا کرے چاہے جائے جی سارے بخشے جی جنتی ایک جی. بابا جی بیٹھے سنلی صاحب اور جنیا ویلا سن ساریا چوکے انجی پائیا مول لگ اگ گئی اس پٹے کھرو تھوم چیڑی تین شام نہیں آتی دو شرم کر منوی آخی جانا تیننا میں محفل چیٹھا تھا تھی جی محفل چائے جی سارے جنتی جے تو میں محفل چیٹھا تھا تین ہزار نہیں جنتی تنتی لڑنا وہ مولی ہو اپنے گھر دی جو گل آئی ہے نا ہوں سخی بھی بن گیا تو ان کی شفاعت بھی نہیں ہونی اس کٹے نو نچھ بھی لوگوں دا گھر جی لوکاں دے لوک کوئی سن مارے بخشوئی کھڑے اپنی محفل گھار بھی چو لا تیر گھر دس روپئے جنہیں چک لینوں شفاعت ہی نصیب نہیں ہونی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے کیونکہ نفس دی فطرہ تے کی فترت کہ بلا یہ دوسرے کا وہ دکھ نہیں رکھتا جڑا اپنا رکھ دا ہے ہاں اس نا کہل ہی آپ دے نے نہ جائیں گے دھوکھیا نہ جانا جائے میٹھے لفظوں کے اتنے بات اپنی خراب پکڑتے ہیں ایک گل یہ کی وو سانوں برباد دے تریق کی ہلاکت امم دے اسباب بڑے باریک ہوں نے بہت باریک ہوں نے ان پہنچنا اللہ تعالیٰ فضل نہ پہنچ سکتا بندہ نہیں یہ mm -hmm. آخی جان گے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہوں ہر بندہ فنے خام بن جا سن کے میں کوئی ایڈی بلاو سکار مجھے سدیا تب فل گیا سدیا کسی بھی نہیں ہوں ہاں ہاں سارے خوش ہوئے بیٹھے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے کدوں آیا یا اتری جا کیوں پوڑ ماری جانا ہے کدوں آیا بلاوا وہی آئیے کویت آئی آیا ہے بلاوا مجھے دربار او وہ ہے ایک ہے ادھر کراچی دا چھوٹا پتہ نہیں وہی میرے گل پڑھتا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے وہ کتوں آیا ہے وہ دستے سی جی توں آخ میں چلیا تاں تو بلاوا ایک میں چلیا تو اتنے جڑے بھابی کھلوتے نے دربار دو دو دے او پہلوں نے. نے کے اتنے وہ تیرے پہلے بلایا کھڑے نے کھلوتے نے اتنے کہ نہیں مان لال دسو تین سو سٹھ بت کابے چائے سن کہ نہیں ہے وہ رب نے بلایا پائے سن کہ بلایا سی انہوں میں اخیر ایک مثال دینا ہونا میں ہے یار مجھے سمجھ نہیں لگتی بھی محفل چ سارے نے سرکار دے بلایا تو جتیاں کہڑا بئیمان لے جا یار آخر میں تو گرو کرنا دلیل دینا تسا دلیل دا توڑ چلو کرو بے سرکار جو بلانے نے جتیاں بلا جن ل یہ مطلب ہے جہیں جتیاں لے جانے نے وہ بن بلایا بلایا ہے معلوم ہوا نی جکا نے مراسی موت خو دسے چمبر گئے نے اس ممبر ن چمڑی کلوتے نے, نے, نے قوم اگو شعر نہیں رکھتی یہ کی پا رکھتے ہیں کی پکتے نے قوم ساری صرف رپیا دینا جان دیے یا اس کو سبھا انہوں کو نہیں بھاوے انہوں کا ایمان روے بھاوے جائے یہاں سبھا لے پکائی میں کوئی بن نہیں مارنی کوئی جھوٹ نہیں بولنا اللہ تعالی کے فلن میں ان جھوٹیاں گلوں خوش کرنا آئے ہی نہیں میں حق سچ قرآن حدیث کنڈے کی تولتے جناب ننا میں اللہ تعالیٰ دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ ایک حدیث پہلو سنانا ایک حدیث پھر موضوع چھڑانا ایک حدیث سنانا وہ دے, دے متعلق قرآن جڑے سنا لگے پھر دینا فلانا کاری صاحب بس سناؤ فلانا بلاؤ سدکے جامع مدی نے دتاج دارا تیرے علم تو سدکے تیری راہبری تو سدکے حدیث کی آپ کا نامدار نے فرمایا باد رو بل موت سکتا امرت ال یا عمرت کثرت اشرت و بے الحکم و استخفاف بدم و قطو تر ریح میں و نش و تکون القرآن یا انکان آ کلا یہ عربی بھارت بڑی سرکار فرمانے آپ نے فرمایا چھ کم پہلوں پہلوں رب کو موت چھتی منگیا جی واہ وس ہونے ساڈا نبی دس گئے ہر زندگی زندگی نہیں کوئی زندگی موت تو بار تارے کوئی موت زندگی تو بار تار رہے سبحان اللہ چھ کماں تو پہلو جلدی موت منگیا کیڑے چھ کم امرا تفاہ بے وقوف چبل نادان حاکم وہ کیڑے ہوں نے جڑے دی شریعت دے خلاف چلن چگلتے بے وقف آ ہی برباد ہوتے ہیں دولت کا کر بنتے دے کسرت سرت شرتیے پلسی حکومتی عملہ جڑا حکومت کی حفاظت ہوں وہ زیادہ ہو شخص. حکومت اس لیے اپنے حفاظتی لوگ زیادہ کر دی ہے جسے انہیں زلم کرنا ہو اگر حکومت انصاف کرے نا تو پھر محافظ ودان نہیں فاروق کے آدم ستا ہو رہے نا فاضر کون کر دیجونی فرمائی نے بولو بولو سب پھر چرخ کتد بادشاہ دعا دے رہی ہوں جنہوں ہر پاسوں دعوا دے حفاظت محافظ رکھن دی لڑ نہیں پی وہ حاکم نہیں ہوں چوہا ہوں جڑا اصل جیوے حاکم وہ ہوں جڑا انصاف جیو ایمان نار درس جڑا حاکم خود اصل تو بہتر بند گڈیا محفوظ ہوے قوم, قوم, قوم دی حفاظت کہ میں کرے گا توجہ تجونی فرمائی میں آگے دسو مین وہ جاپ نہیں بچا سکتا قوم کو بچا قوم کی حفاظت وہ حاقم کردہ جی دی حفاظت عدل و انصاف کرتا بنیادی گلا میرے محبوب اے خدا کا فرمان ہے راز کی نے ایک جدوی وب جان یہ فورت سے فلانی فورت سے جال فورت ہے یہ چیٹے کپڑے آپ نے رتی سال نے پیلے پینٹ آ پتا نہیں کنیاں بلاوا جدو گل پہ جان میرے نبی نے فرمایا اس پہلو پہلو رب نکیا جی اللہ ہوں موتی دے چڑ جی ہوں مار دے جیون کے قابل کوئی نہ فرمان رسول نے حکم فیصلہ وکے وہ جی کوٹے کی کلری ہوں روپیہ دو تھی یہ حال ہو جا رپیا دے فیصلہ اندر حق اس جدو حالت بن جاوے تو پہلو پہلو موت منگ لیا جی دا او جیون کا زمانہ نہیں جڑا جا بیٹھا ہوتے گا جتھے فیصلہ قرآن کا ہوا سید سیدنا مولا علی جیسا ہوگ قدموں میں آ جاوے لیکن فیصلہ کدی رستے سافن مومن دے خون کی قدر نہ رہے کتا مریا کی بندہ مریا کی جسے ان بے مل ہو جائے تا خون اس لیے بہت منگ لیا میں کتنے فن بدم مومن دے خون دی قدر نہ رہے کتا مریا کی بندہ مریا کی جسے ان بے بل ہو جائے تا خون اسے موت منگ لیا جی ہاتھ رشتے دار آپس دے اندر ٹھو بن کے ایک دوجے نے وڈن ڈکا. رشتہ تعلق رہ جائے باہر دولت پیسے کی خاطر پھر سب ٹوئے بڑھ کے ایک دوجے تو جا تعلق رشتہ پور کا پیار موت جا رہے اس لیے موت منگ لیا جی نشن یتون قرآن مزہ میڑا نو جان قرآن مو بنا لے سار واہ و وا, سویا کوج ہے تو کوئی نہ اسے موت منگ لیا جی نو سن یت نل قرآن میرا نو عمر نو جوان قرآن بڑا ساز واہ واہ ہونے توجہ ہے تو کوئی نام اکھ کھول ساڈے نبی دی زبان ساڈے وارس خران ساڈے نبی دی زبان कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगता सोनाए हो जे जग में चो दाई दी लो सुन सुन राग दे उत्ते सटना पैसे نبی فرمان حضور دے ہزور وڈے شکو میں سروں تلی جمائی میں حدیث پڑھی ہے کوئی بندہ نہیں اٹھا میں شیر پڑیا پتہ نہیں کن روپیے اتوں آ گیا کہ کیوں سٹے نے میلیاں بھی ادے ہی روی جی دے لینی رہی سان قرآن جی روپیے لینی راہ چنڈی نپی راہ بڑی استاد بھی سادی قوم سد قوم تھد کے بھی تھد کے تے راہ موڑ تے لیکن کملا تو سب میرے کروڑوں روپئے تھٹو نہ شیر تے میں بھی قرآن ادیر ضرور سنا دا اے اے اے اے اے اے میرا ایمان او قسم خدا دی باہو سلطان دا شیر ہوے ہو میاں کھڑی کا ہواجدار کا ہو جی اندر دہ روپیے دا جناب جے دار دیو نا تو مستفا دی حدیث دی دیو اللہ دے قرآن تے دی سو دیو تاکہ دے بچ فرق اویں کلام فرق سابت ہوتا جائے دل لے گوارا کرتا توجہ لال بولو سبحان اللہ کرسرت شہانگ نو شانو نران مزا میری نو امر نوجوان قرآن ساز بنا لین ساز اور تشریح حدیث تھی سنے گا تو پتہ لگے گا نا جو قدے موجودہ किसी बंदे अगे कर आखण कुरान गा के सुना में ले जोखन या हम बिलकुरान है सुरान सुना सबू वैनका ना अकल हम फिकावे वह दीन समझने घट होन समझने घट्ट होन की समझ उन्हू कोई ना हो पर सुर जो चंकी हो ही खड़े हो ہوں اس شرحمام عبدل غنی عارف بل فقی آزم آپ سرکار تشریح کردیا فرما دینے فا یوخر جون ال خروف انا و یزید اجل موافات الحان تبفر اگمات و اما فرونا الا اخراج الحروف من تحقیق نت کے بہا بے توفیت شفات المدود وائد تجویز غير غیر التفاط مانی ولا و اسرار ول اعتبار ول بقلوب بے قلوب غير ویا والے ہی سلام روبا کار بولو سبح اللہ کیے فرمایا جڑا سرکار نے فرمایا کہ اگے بندہ کرنا گنت گا کے قرآن سنا قرآن دے گامن دا تے انو ساج ساز دا مانا فرمایا اے وے یادے پڑھنے والا گلت تے سور چنگی ہوگی تے سنی جان یہ تریقہ چلتا ہے آہر پیر ریم یار خان اسلے شبینے دھڑ کا انداز آن سنگال مراد کوئی پتہ نہیں لگنا کی پڑھتا ہے سو روپئے بنے گی لفظ کھا گئے حرف کھا گئے تھڈو کلام خدا ہی بدل گیا راگ چلنے جہاں حسین ڈھاڑی ہے نا بہل پورا حسین با ڈھاڑی ڈاڈی والا راگ کا حافظ پورا کرنا ایک دوسرا لفظ پورے تجوید دے اصول قوایت کا پورا خیال ہوف پورے قواعد نہ لیکن نہ قرآن دے حکم پورے کرن قرآن دے دام توجہ ہوکمت راج ال جو حرام تو روکنا پیا نہ حرام تو روکن نہ برائی تو روکن قراندی جہی سر ہے نا اس سر سن سارے کٹھے ہو کے بٹھا پر دے سبے تے سر تو سلاد لیندے جان پاک نبی دے فرمان دی روشنی دے اندر امام دو فرماتے ہیں پھر فر وہ کاری کے روبا کارے ل یہ ہے جو قرآن پڑتے ہیں کر رہا ہوتا ہے تمدار جدو پڑھن والے تو لالت کر رہا ہونا ها. تو سننے والے میں ایمان پیارنا جی سمجھ لگ جاوے نا دی جی نیکیاں سمجھی کھڑیا نا یہ سفید گناہ نظر آنا اور اے سمجھ لگتی ہے علم الاخلاق الخلا علم ہون ریا کوئی نہیں رونا اے وے علم ریا کوئی نہیں جو ہلا مسلت آج ایمان دسو کاری اسی طرح ہوں کہ نہیں میرے پاک نبی فرمایا ہے اکثرو منافقی امتی کرا میری امت دے بہتے منافق کاری نے کہ جدو قران پاک سر اج پورے تلفظ سلد ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے سیکھ گے قرآن وہ خوبصورت تو خوبصورت تجویزہ دا دا کتا عشرہ مبشرہ دے کاری عشرہ کا سب آشرا داری بننے گے ڈاک کے یہ نہیں پتا جو قرآن پڑھنا کہڑی تھا کے پڑھنا کتھے پڑھنا اسمبلی چران پہ پڑھنا اسمبلی بل پا رجیم اسمبلی من الشیطان الرجیم میں کے بیٹھا نہ مراد پڑھ بھی رہا پھر بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں تو شیتانا دے ہے بیٹھ تو پڑھی جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رئیس شیتانا دے بی پڑھی جا رہا رہے اوز بین شی پا نر کلندر لاہوری اقبال بولیا میں تو نہیں آ کے شیتان اقبال ہے اقبال ہے جمہور کے ابلیس ہے ارب سیاست جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت اک شیطان پیار خدا رب رحمان آکرتی ہو بنا بھائی بلیف آ سیاست والے تھوڑے اکبال آتا ہے پیا توجہ نہیں فرمائی دے دی فوٹ اقبال دی فوٹو اسمبلیاں دے سر دن کی ٹنگی کھڑی ٹنگی کھڑی کہ نہیں یہ عزت نال ٹنگی بیٹھن فوٹو وہ اتو فیر مار دیا آتا سارے شیتان بیٹھے گئے صدقے سدکے وہ سمجھ لگی نے کہ نہیں گل میں آکھنا چل مدینے تے آ مدینے جا مدینے آنا پیا چلے اتنے دل نہیں لگتا یار چل گئے شہر مدینے میں کیا مونج کٹی چی کدی یہ نہیں پڑھیا بھائی ساڈا تو بغیر دل نہیں لگتا ہوں ہزور دینا کچھ کری <سؤال> ان کدی شیر کسے نہیں پڑیا <سؤال> مکے چلتے مدینے چلوں تو کر لو میرے پاک حسین نے مکہ شریف جدو چینا کہڑا سان کی تاریخ کہڑی سی دسو کہڑا مہینہ سی لج بول بول بولو, بولو, بولو. تاریخ کنی تھی اٹھ حج کس تاریخ ہوں اٹھ نو دس دے حج دے دن نے حج دن خاص مہینہ حج کا تج نجنا حسین کربلا پہ तवज्जो नहीं फुरमाई हां हा, तेरा सा दिल नहीं लगता मदीने जाव मक्के जाव सम पीवा खजूर तुना इेन तुना के चक्कर खलोते हैं मदीना शरीफ और दिनों में छा शरीफ हाथ के दिन چھڑ کے دسے حسین کا آئی جو حسین کے نزدیک مدی باہر دے مکا بھی باہر چی ہنیا ہبا دے چی ہر جو نہیں جسے محمد پاک نے دین دنگ دی سے قربان ہو جائے بول سبحان اللہ کی ملا پاک حسین دس اصل حج جڑا میں کرن چلیا وا فرد دولت نصیب ہو گئی تو ہن نفلی چڈ آ پاک حسین مدینہ مکہ چھڈ کے کرتلا و گئے دنیا مکے مدینے بڑھ جائے مدینے ور جاوے <سلام> کہ لگا چلو حسین پھر جب تڈے دین واستے پہ جانا نہ لوکی آنگے مدینہ ویکھن میں آ رہا ہے سبحان اللہ مدی دین نے خاطر مدی مدینے جانا ہے اصل مدینے چیمام حسین گئے تبھی بیٹھے ہاں ہاں جنوں ویخو بس مدینے شریف جا مدینے جا اتے دل پھر آخ گے کی آ کے سرخی لاو کٹیلا میں کر گئے ہار سنگار میں کیوں موت خود چلے نا مراد پتہ نہیں کی, کی بارگاہ ہے اصا مجرم ہے مرے مجرم ناز نخرے نال نہیں مجرم گل چٹکا پا کے سر چی پا کے پھر بار گار پیش ہوں نے کہ سونا آئے کھڑے معافی چلے ولو امو ان فرساؤ جاؤ گو فستگ فراہ مستگ فرلو اللہ گل بل بھی ساڈے فرماندے نے مجلم بلا سونا مجرم, مجرم. سدے آئے کھلیاں جو رب فرمایا آؤ ظلم کر بیٹھے بیٹھے تو نہیں فرمائی نے وہ پا وہ آخ دن مجرم تو اثار فنگار کر کجلے پاو سرخی لاواں میں آنا جو لاوا کہ پتہ لگے جو تو کیڑی اصل میں کہڑی جینٹس بھی بلا یونیفارم توجہ نہیں یہ قسم خدا دی کر کے آنا میرا انداز مزائی ہے ما خوش تبھی ہے لیکن میں جو اندروں رو رہا تو جو امت کا حال بنیا پیا نہیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا جو اندر تھے کی اگ کی ہے تڑپ کی میرا بس چلے میں محفل بند کرا دیا کہ محفل نہ ہوش محفل پہ محفل ہوئے جس دے اندر امت رسول نو فکر ملے جی اللہ کا خوف ملے جنت کی تمالم ملے وہ اٹھنے اپنے آپ اپنے مجرم سمجھ کے نگر کیتیاں دی معافی منگ حالت تبدیل اگلے جلسے تک امتی یہ بڑھ کے آوے جو مستفا امتی آئے باقی جلسہ سن گیا تھی تقدیر بدل آیا ہے کہ آ, اے میں ایک ذہن رکھنا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں آل! آل! آل! کبلا میں اپنے موضوع دیا دو چار گلان کرا جناب سنا وا شمشیرو سن بہت بڑا فکری بہت فکری موضوع پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی آمد مبارک تو پہلوں تلوار بھی باہر تے رن بھی باہر سیری گل سمجھ آئی رن بھی تے تلوار بھی ہر وقت لڑائیاں رنہ دی وجہ فیتنیا مٹھ پی جت ایسی چیز جو پہلا قتل دنیا کی دی وجہ ہوا لفظ توجہ کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے آن سننے آن لیکن وہ پہلے میں گل دس گیا نا جو اتوں سڑ سنی تو چلو ہوجہ ساڑی نہیں آدم علیہ السلام دے دو پتر ایک قابیل دوسرا ان واقع قرآن کہ نہیں آیا اس واقعے تو عورت دے فتنے دا مسئلہ سمجھایا گیا بر نے نہ آپ سرکار کی شریت کے متحرہ چ صرف پیٹ دا اختلاف کافی سی کہ ایک پیٹ دا پتر دوسرے پیٹ کی بچی انہوں دونوں دی شادی آپس جائز سی حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت جی میں نا یعنی مقصد یہ بھی نو مہینے تو با آپ سر سا ہلام پھر نو مہینے تھی جمنی پیٹ کا اختلاف اسمجو جی پورے رشتے کا اختلاف ہے اللہ تعالی نے شریعت بڑھائی کہ یہ پھر نکاح کرتے سن ہوں اس جو اس دے وچ جدو قابیل یہ ویخ کہ عورت جیڑی ویچنی سی حابیل کے خوبصورت جمیل قابیل نے ایک عورت اس نال فیتنے وچ فسیا ہوں نبی دا پتر توجہ تو میں کس باغ دی بولی ہے نبی کا پترا پیا قتل کرتا او قابیل نے کنو قتل کیتا کابیل ہوں سجنا نبی کا پتر ہوے عورت پردے تو باہر ہوئے تے قتل دنیا چ پہلا ہو جاوے تو فتنہ بن جاوے تو جدو نبی دا پتر بھی نہ ہوئے تو رنا باہر و غارت دے فتنیا کا کی حال وہ سی میری گل نہیں سمجھا قتل و غارت دے, دے بازار گرم سن پردے دا کوئی تصور نہیں دمانا ظاہریت عورت اپنے حسن و جمال سنگار کھول کے غیر مردہ سامنے آ مرد غیرت نہیں سی عورت پردہ نہیں سی پھر سر قتلکارت ہونی لڑائیاں ہونیا تو جو لڑائیاں دا کوئی نتیجہ نہ ہونا کوئی مقصد نہ ہونا قتل و گارت دے بازار گرم ہو جانا عورتوں کے پیچھے لڑائی دولت دے پیچھے لڑائی یا دولت دے یا دے اسے دے پیچھے لڑائی و گارت دے بلار پہ گرم رب ہوں شریک مولا نے ہرانے مجید اتاریا اپنے پاک نبی نو جڑا حکم فرمایا حکم کے اور توجہ فرما بنیادی دو ہی چیزیں سے بیان کرنی شمشیر کمایا توجہ نال بولو سبحان اللہ جہاد کرو کتال کرو مشرقی نا! لا تکونا فیتنا تڈے جہاد کتال دا مقصد اے کہ دنیا تو فتنہ مک جا لے توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں سڈے جہاد دا مقصد صرف کافر مارنے نہیں کہ بلا جنہیں یہ مقصد سمجھاؤنا شرع شرا نہیں سمجھی نبی سونے دی کافر ذمی فرض فر ان دی کافر مسلمانوں دی حکومت وچ اسلامی نظام حکومت دیتا. اگر زندگی بسر کرن تو نبی پاک سرکار نے انہوں دی حفاظت فرض کیتی کی فرمایا جڑا انہوں دا ذمہ توڑے گا وہ میں محمد دا ذمہ توڑ دیا توجو نہیں فرمائی نے ہاں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نو مارن جائز رکھیا تو جی زمی کافر نہیں ماریا جاتا تو معلوم ہویا خالی کافر مارنا مقصود نہیں سارے جہاد کا مقصد کی ہے فتنا دنیا جہان تو فتنے باز بندے تو فتنہ ختم ہوئے کی مطلب کوفر دے قانون شوکت طاقت نکار دفراد کی آزادی ختم کر دو کافر رہے اسلامی راوی حکومت کا محکوم ہو کے رہے جب محکوم ہو کے رہے گا پھر فتنہ نہیں پھیلا سکتا پھر اسلام کے نظام یہ بھی امن نال رہے گا مسلمان بھی امر نال سبحان اللہ ہاں لوگ بولو سبحان اللہ اور سدکے جا یہ مثال سمجھاوا ایک ہوں سپ دندہ والا एक हों सप जी के दंद कट लेने दंदा आला सप्प च बंदे नहीं खो दंद तोड़ लो तो फिर मदारिया का छोटा जहा बाल हों बपू बलेटी खड़ा इवे ना है उप पर दंद गए तो हूं बाल वो मुत्मयों आखा تے جے دند ہیں تے ایڈا سپ ہونے کی خدمت کرے گا ساری کافر ہوزا جی اج امریکہ برطانیہ یورپ کافر ملک آزاد ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قبضہ فتر آپ کی کرو جے کافر ہو آزاد پھر سمجھ سپ دندا آ پھر نام مراد خڈو باہر نکلے گا تو بندے ہی لے جائے گا جی یہ نا فاروق اعظم دی حکومت دی وچ. آئے آئے آئے آئے آئے. سلاح ایوبی دی حکومت دی تحت ہوئے. قانون اسلام کے تحت واپس بیٹھا ہو اسلامی حدود تعزیت کے تحت بیٹھا ہوئے. اپنا قانون حکم نظر آ پھر ہو فیرے ہیں پر پڑا گیا کچھ نہیں آخر اسلام جگہ جہاد کا نظام دس واسطے دیتا ہے کہ دنیا کوفر کی طاقت مک جائے انہیں قانون آزادیاں مک جان قانون خدا نہ ہوتی گر رہی ہوئے مسلمان بھی امرت چڑھ گئے ہر بندہ روک گا دنیا جان گے جنا اسلام جہاد دا مقصد نہیں سمجھا نا وہ اونتری دے کوئی لشکر تبلا بان کھڑائی کوئی فلانا چوک کے بم تجربے نہیں اب فلانے بارڈر فلانے بارڈر ہے میں کافر مارنے جا رہا ہوں اتری دیا کافر نہیں مارنے فتنہ فیتنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے کفردا قانون کوفر بھی حکومت کوفر بھی آزادی وہ تیرے گھر چ باہر کی لین چلیا کیوں باہر چلے تا کر کے میرے مستفا کریم یار نے پہلو باہر نہیں تلوار اٹھائی مکے مدینے چ نظام میں مستفا قائم کیتا ہے پھر باہر گئے نے توجہ نہیں فرمائی رہے ہاں سبحال اتنے ہلڑ بازی ہے ہر لئی میں راجدار دین شدست ہر کمینہ دین کا رازدار بنیا ہے پھر اٹھ دے ہیں جا کے بارڈر تک کھلو کے اوی ہندو مار کے تے واپس ان لگتا گا سویرے اٹھ کے تے دا ہزار ہزار کشمیری دی عزت لوٹ لیندنے, ہزار کشمیری نو مار دین جہاد کی ہے کہ بلا مثال اسے سے تائیے جی کوئی کھر بیٹھی ہونے سے وٹا مار کے کوئی بندہ نس جاوے تے ککھر اٹھ کے پورے مجمے کے پی جاوے یہ جہاد کے فساد ہے انہوں فوج لے جاندی جی بارڈر سے جی اس لوکی جا کے مجاہدے بندہ ایک ریڑھ گے انہوں کا خکر چٹا مار کے کلونا نہیں مجاہے کلو دے, دے, دے نہیں سرے واپس انہوں نے گسا لگنا ہے بھی بندہ مریا پیا ان ہزار بندے کی لوٹ لٹ لینی ہے معلوم ہو جائے کمی نے فیتنا پوان والے نے لٹا یہ جہاد نہیں جہاد پہلو نظام اپنے باہر کوئی واسطے پہ کرنا جو تم بیچارہ کھلا دن کا بادشاہ ہے تر ون تو اندازہ نہیں ہے جن پہ دینا ایک اے قیامت والے دن کدھر میری کھل نہ لوائے کلاؤ گے تین دینا پیاو یہ سوچنا ہے وہ سی ماشاء اللہ دے اج شامل ہویا ہے ننگے پیر سی کل جی ہزار دی پرسو پجارو وہ ترائے کتوں آ کے جی کلہ پیسہ مونج کٹی چی خلا ایسے واسطے تھا مستفا یار جہاد کر میٹن یہ ہشر ہو جا کے جہاد آدھے ایاشیا کر دے کہ بلا ہر تابوت کے ساتھ جاؤ حسین نہیں کہنا جی ذرا اس زمانے چکھ کھول کے رکھنی چاہیے یہ جہاد نہیں مجاہد جتھے قدم رکھ ہے محمد بن کاسم کو پیشہ نہیں ہٹا ہوا جتوں کی کھوتی نہیں حرام موت سور مردے پہ مرا پہ تو ڈالر ملتے نے ایک بند مران دو دو دے ڈالر ملتے نے ہاں ایجنسیاں پہلے دیا ورنہ کلو ایڈے مجاہد جب کفر کا قانون اپنے سر تسلت پہلا جہاد لسانی فرد زبان کرو مستفا کریم نے سلطان کو کل میں حق کہنا ہے حق آخر واری ہو سپاہی دے نہیں کھلون دے جن مجاہد نے میں تن سنا وا ہیڈ ناجے ہیڈ پنجنا بابا چروکڑی گل ہے اتنے حرکت والار والے نا چند پکڑ میں آیا ہوا تھا میرے نال دن لاہور دے دے. دے پھر ترتے پھرتے وہ اعلان کیتی جان کشمیری مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے بربادی ہو رہی ہے عزت لوٹی جا رہی ہے آئے آئے آئے آئے میں پہنچ گیا میں کہ جناب خیر ہے. کیوں کھلوتے ہو بس یہی تو ہے نا مولوی صاحب آپ سوئے ہوئے ہیں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہا جی کی کریے کافی مارنے چلے سامنے سی تے انڈیا کے کجر فوٹو میں مارنا ہے بھائی ہندوستانیوں کو مارنا ہے میں آ جی وہ کیبن دے نا اور سامنے کوکھا چی فوٹو ایتھے پاڑنا جی میم آدھا تے لڑائی کرا میں کیا اتری مجاہدہ یہ تو مینو ہوں پتا لگا بھی لڑائیوں بغیر ہی مجاہد ہوتے ہیں اپنے گھر دی فوٹو نہیں پڑی باہر کا سو پہ مرد یار آ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے کام بھی بچاری وہ جی پیسے کڈ کڈ کے ماشاء اللہ جی جہاد پر لگ رہے ہیں یہ جہاد پہ نہیں پہ لگتا جہان نمبر بالن پڑتا ہے دا ل والا بہترین جہاد جا سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے جڑا پاک حسین جہاد فرمایا ہے ہاں جب آپ اسلام کئے ہو جاوے پھر فوج باہر جی باہر لڑیے پھر جدھر قدم اٹھا دے خیری خیر ہی خیر کرتے جانے فطرے مکا جب توجہ نال بولو سبحان حال اللہ ہوں کملا میرے پاک نبی سربر وسلم اللہ علیہ وسلم نے باہر کار کا حکم در اقصد فیتنا مکان فیتنے والے سیانے لوگ مثال دیں فصل اگ دی. جڑی بوٹیاں آدیع نے جڑی بوٹیاں کٹ کٹ کے سٹنا پہن فصل خراب نہ ہو جنا چر فصل ناپ نہ کرنا چر پانی لگتا رہتا ہے جدو فصل خراب کر لگ جت کٹ کے باہر فٹ د سڈا اسلام جڑی بوٹیاں کرنا تاکہ جڑی جڑی بوٹی ہر بلال ورگے خراب بکر نہیں جلدی بوٹی نہ رہے بلال والی فصل قائم ہو جائے بولو شبہ اللہ نے نا اچھا دوسرا حکم کی دیتا کہ عورتوں کو چھپاؤ وہ عورتوں کو کٹتے سن تو قرآن کی آخیا آنخی سچی بولیا نے کچھ مسلمان بیٹھے جی میں ایک مندہ آندا ہے میں انپڑھ میں کہ انپڑھ ہو پر ان ایمان نہ ہو جی انپڑھ دی بخشش ہے ان ایمان بھی کونی انپڑھ چان ہو سکتا ان ایمان چان نہیں ہو سکتا وہ ویلا چاننا میں نہ بن ان ایمان, آن ایمان بیٹھے ایمانے ایمان دی گواہ دیا جی تی دی شریت اسلام عورت چھپن دا حکم دتا ہے یا ظاہر ہون دا اسلام نے ان دے واسطے جننے وی لفظ استعمال کیتے نے وہ سارے دے سارے لفظ یہ دے مبارک نے جنہیں چھپن والا مانا ضرور ہے عورت عورت کنو آخر سطر لفظ سطر سریکی چ نو نی چھپان دا حکم آیا عورت دے لفظ چ چھ مانا چھپن آ گیا دوسرا لفظ بولیا جا مستورات کی بولے جاتا ہے ایک کی مطلب ہے مستورات کا کی مطلب ہے لفظ مستورات کا چھپائیاں ہوئی آ گیا چھپن والا مانا کہ نہیں دوسرا تیسرا خاتون کی لفظ ہے خاتون کا کی مانا ہے پتا جی خاتون دے لفظ کا کی ترجمہ ہے ہے. قوم تعلیم جافتا ہے جاندی پونی. خاتون پا دا. دا دا اج دیا تے تسی کدی خاتون دا. لفظ نہ بولو اے بخت والیا خاتون باہر نے خاتون دا ہے پردے دار بی, بی. حسن حسین دے اما پاک نو خاتون جنت آخیا جا مطلب ہے جنت دی پردے دار بی, بی سیدہ خاتون جنت نو رب سونے جنت وے ستر ہزار ہور بی بی پاک پردے اللہ تعالی نے مچھردے میدان والے فرما ہے ہدو ام سا کم نکے سورو سکم او مچھر دے میدان والے ندیوں رسولو بلیو پاکو مومنو سارے سارے سیرنی کر لو اکھا پرست کر لو محمد پاک بھی شہر بیابی لو آگ آگ اللہ. خاتون جنت پیالہ کب ملتا ہے جنت جنت دیاں بھی رب سونا انہوں دے پردے کا لحاظ سبحان اللہ ہے تو معلوم دا خاتون جن... خاتون دما کی ہویا پردے بول بولو, بولو. ہوں دسو جڑی ٹی وی تڑیاں ہوں پیا کھیند خواتین و حادرات شبحان اللہ میں کبلا یہ خواتین نہیں ہے ان کو کہنا چاہیے خرتی وہدرات خرتی جان دات خراتی آدھے نا گنڈو تمب تمب गंडोए जाने दो गंटोए कु त ला दे मच्छी फसा जिंदगी हम समझ लगी ने हां खरा पक्तियां बंदा न कुंडी कोई होटल में उ चलता है नचती खड़ी पुछो की क्यों चलाई खड़ा है चाह पी आलूम होया कुी तलाई खड़ाई کسی پیسی کڑائی وہ پوچھ کیوں فون کرنے نہیں آئی یہ بیٹھی ہوئے تو لائے نہیں لگی ریڈی کر کن... भाई होटल में उसे जो टीवी पे चलता है नचती खड़ी पूछो की क्यों चलाई खड़ा है अग चाह पी आलूम होया कु तलाई खड़ाई हां बाजी लाई खड़े कुंडी पे ना लाने किसी खड़ाई पुछ क्यों फोन कर اے بیٹھی ہوئے تو لائن ہی لگی کوئی کنڈی کنا وہ کہنا بس سے ویکو تو فیصل منہ برس سے ڈرو تو کل ہی کیوں آتے سواری نہیں بنتی اصل کی کریے یہ مطلب بالکل ایناسبت لفظ آیا چھو لانے اگو حضرات نہیں بولنا چاہیے حشرت ہشرات ل جان لو اکمر آبادی فرما دیتے ہیں مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ہائے ہائے ہائے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تے تو رہے پر انسان تھوڑے رہ گئے سپ ٹو مار کجدم مار آسی رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے مرد ہزارت تو تارک ازیز پھڑ پھڑ کے کلو کے کی آخ خواتین حدر تارک وزیز جانتے جنا نہیں نہیں تم باجیت گستا نہیں بیٹھے ہو ہاں اے ایڈی فقیر دنیا مسکین لوگ بابا کدی ہاتھ ہی نہیں لایا ڈبے نو کرتو سارے کرنے ہاں گبراؤ نہ میں بھی توجہ بولو سبحان اللہ جی جی توجہ بولو سبحان اللہ گھر اسلام واحد مطلب سر جن عورت دا مل پایا میں کچھ چشتیا عورت دی قدر نہیں کی دیکھ یورپ سکولی پیا یورپ والے قدر کی وہ آدھے نے ہر پاسے جاوے ہر تھان سے جاوے, جاوے، سریام جاوے. جائے تصاور میں چھپایا لکایا مصیبت چ پایا تو سب کو قدر چھپانا نا پستا ہے جی قدر علی نہ ہوندی تو اسا کیوں اہرے دیں فرمائی یار سبحان اللہ ہاں ہاں میرا لوال ہے میں زبان لاونا آیا بیٹھا انشاءاللہ شاء گنگے گیا زبان لگ جانی ہے جب بولو گے کوئی اگوں کشکا نہیں لگا میں مینو کسے زبان لائی ہے میں تر لا چڑھنا میں بھی کسے لائی ہے جب میں مدرسے پڑھتا تھا میں بھی گونگا ہی تھا آج اخرس حضور نے فرما, جو برائی دیکھ کر نہ بولے وہ گنگا شیطان ہے جا بری برائی ویخ کے بول پائے گا ہاں یہ گا شیتان نہیں بول درجہ بے وکوفا ساڈا چھپا پہ دستا یہ پہرا دینا یہ کلا نہ چھڈنا یہ چار دیواری رکھنا یہ ہر وقت خیال رکھنا ہے جی تے کسے غیر دے خیرے تک نہ لگنے سارے پہرے تو خدمت کہ پہ ادا خیال آپ تو بھی وقت رکھنے یہ قدر آپ بھی زیادہ کرنے کی اتو جان وار چڑنے توجہ نہیں فرمائی اے اے ایمان دسو کبھی کافر لوگ بھی اپنی عزت تو لڑتے ہیں جانوار مارتے ہیں کون مسلمان تو پھر سمجھ مسلمانوں دے نزدیک اپنی عزت دی پہن دی قدر جہی ہے وہ اپنی جان تو وت اپنے خون تو وقت اور یہ شان اسلام بخشی اسلام احسان کی عورت دے جگہ جگہ تے قرآن پر کسے تھا کسی تھانے آیا بالقول اور ہے نا بل کال لچک لچکدار نرم لہجہ دلال گفتگو نکلا جائے شریف عورتوں کا کم نہیں بدکار عورت انج بول رہی ہے تاکہ میرا میر ہو شریف عورت چٹکا دے کے بولے گی لچکدار لہجہ نہیں کرپت لہجے بولے گی تاکہ اگلام مایوس ہو جائے ازت محفوظ ہو جائے ہوں ویخ لواز پیلوک دی ادھر پاسے زیور چھلکار پیلوک دے لیا موبائل نہ پیار جی یما یوگی نی مسلمان دیا اور تا زمین دیر پیر ہولے ہولے دریا جی سدکے سدکے میرا مولا سدکے لکھ لانا تو دے جافلام دشمن بنے قسم خدا کر کے آنا سمجھو انسان کا دشمن ہے جہاں افلام کا دشمن ہے نا سمجھ انسان کا حکم کر زمین دے پیر مار کے نہیں چلنا لولا مما یوک سین منسی نیری زینت لکائی پھر دیا جینا یہ معلوم نہ ہو ہاں میرے پاک نبی دی حدیث بعض کتاب چ لکھی ہے کہ جس قوم دے, عورت دے زیور دی آواز ویڑے تو باہر جاوے اس قوم دی دعا نہیں سنی کیونکہ یہ ای آیت کی ای آیت بھی دستی ہے نا کہ زیور چھپانا ہے آواز نہ جاوے نبی پاک سرکار نے دسیا عورت دی خوشبو بہترین کیڑی ہے جدو باہر جائے ضرورت چھری دے چریت گئیے پیتیال جا رہی ہے مرد نال جا رہی ہے تو خوشبو دی فرمایا رنگ ہووے مہک نہ ہووے <وبرکتہ> <سلامت> بوہے بند جب بند فتنیا بنتے ہیں جرم جدو فتنے نہیں ہو جرم کتوں ہو گے جدو جرم نہیں ہو نہ قتل نہ فساد معاشرہ امنترا متا <سلامت> <سلامت> تبجو نبہ اللہ آل. ہاں اسلام اپنے پیچھے چلا زمانے پیچھے نہیں پراتھی میں جتنے گیا اتنی اتوں کا پیر صاحب کہنے لگا بھائی ہی مڑ رسم جو ہوئی تا. رسم نال نالان نال چلنا پہنا میں کبلا عجیب گل کر دیو دے پیر ہو کے ہوتے گل کر دیو دمانے چلنا ہے پیر کیوں جے زمانے نال تو جنیا ری پی توجہ نہیں فرمائی نے بھائی جی زمانے چلنا ہے تو پھر تو تا پہلو ہی چلنے پے آ پیر بنے پڑنا ہے افسوس میرے ربا یہ پی جی ہوں پیر بن گیا پچھلے کا زمانے مرید نسا پیر چلنے چلنا پھر پیر پڑھنے دا مقصد کی, کی بلا پیر جا زمانے کے نہیں حسین پیچھوں چلے زمانہ مگر چلے وہ پیر ہاں توجہ بول سبحان اللہ تا کر کے تا کر انج کا پیر تین بال ہی لبے گا جی بہتے وہی ہون گے جہے آخر گے چلو تم ادھر کو ہا ہو جدھر کی تا کر کے محبت کی دنیا تو ختم ہو گئے نسیب والا بندہ جی کو دولت رہ گئی سڈا قلم در لاہوری اقبال فرما ہوئی آم جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں جو فلاوا، فلاوا، فلاوا، فلاوا، فلاوا، فلاوا، فلاوا. بولو بولو بولو سوال محب بنانا دا دا دے دے. محبت کا دے رواج دے چلاؤں دی خلاف محبوب کے پیچھے چلا محبت کیوں تاکہ جھوٹا تے سچا نکھڑ جاوے. نا جا کو شک جدوی جی ہے نا محبوب دی گل بھائی ہوں تن بھی نہ من اولاد بھی نہ من ہوں ساری من آخنا آشک بھی کونی جی ہاں نا سچا عاشق آیا انہیں آخنا بھائی سونا سونا میں ہر شہر سال قربان کراطر اے اے محبت اے اے امتحان نہ ہوئے، تے نتھو خیرے سارے میرے نامدار جدو آئے زمانہ بت پرستی کا میرے حضور پیچھے چلے نو نہیں فرمائی نے کبھی حکوم عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں یہ نام جہے رابر زمانے نا زمانے نال چلے کباڑا کر مارے لانتی ہے قوم دا آیا کتھی بیٹھا ٹی وی آئے بیٹھے ترائی تو برائی کا دی جس پہ بنا ویٹا تاکہ قوم نابت ہو میاں پچھلا جو کچھ ہوں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تا تدرت وائے بیٹھے जे हो ना जाए तो हुए नागो हल चाल ना मचावे उद्या आखिर बंद एक तमाशा तया हो उधरों कुरान दे छे जे उधरों शैतान दे छे जे शैतान बंद करो पर जे इनी गल करेगा तो सवेरे आ بلاؤ گے ٹی وی والے ہاں ہیں تبلیغ ساری بند کرو حرام تو کی کرنا میں لطیفہ سناو سنا لاہور لور ایک سیمولی شفقت رسول ریڈیو اسٹیشن جا کے اپنی تکری ریکارڈ کرا لاہور ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن تکری ریکارڈ اندر تر گئے میری آدھا تل میں چلو اج ویخا دے سی بھی تماشا اندر کر دے میں گیا اگے پہلا کمرہ سجے ہاتھ ہے استقبالیہ ہوں مولی صاحب اندر گئے استقبالیہ کمرہ داخل ہوئے اگے ایک بختہ والی چاٹا کڈ کے بیٹھی جی جی مہلی اور ہاتھ بن کے جی میں پیر اگو نہیں کھلوں گا حضرت نے شناختی کارڈ کڈیا अपना तारुफ कराया उस लिख लिया हम कदी वेखे कभी शनाखती कार्ड वाले वेखे कभी मेरे वाले वेखे मैं सारा ड्रामा फारग हो मैनू आंधा आओ जी चलिए मैं किधर जी आंदा जी तकरी रिकॉर्ड करा मैं जी को दीन छे उत्तरी बया हाले को रह गई लाल पी لانا ہن نہ میرا ونظور آئی محرم عورت نکنا ستر چہرے تکنا والا تکنا نبی فرمایا دیکھ والا بھی لانتی دکھاو والا بھی لانتی لانت لکھا ہے تقریر کا بھی کرنی ہے جی مب ہوتا استقبالیہ کمرے چڑ کے پہلو اسے بختاری قرآن چھوڑا तवज्जो नहीं फरमाई अगला रिकॉर्ड खिला की लड़ के करना थी तू यू आखदा वा कर नफी बजूद कुमार फरमा अपने घर के अंदर करार पकड़ो उठनी कुड़ी घर जाओ तो जे इनी गल कर छड़ा तेला के निकल मोड़ भी निकल सो वा आया तू मिलना सही जवाब پھٹے فٹے لنتے مڑو تھے بھی جاندے نے توجہ نہیں فرمائی جی ری دیا بولو سب گلا سن تو انشاءاللہ شاء پلے بن لے مکار جڑے روپیے کما والے ویلی نے نا اے تیرے اگے موڑ نہیں کسکن گے انہ کے داج نہیں آویں گا ہوں عورت نم پیا ہوں سا اسلام پیاکھد قدر ویخ کی پیا کر دل چلیسی سی خرا تین ہشرات ایسا ہشرات ہے گا رنا خرا تین لیا اسلام نے عورت ناتون دل کر دے یہ مانا بھی چھپن والا ہے معلوم ہویا جن لفظ اسلام دیتے نے عورتوں وہ او پر دستے نے کہ اسلام عورت ناستے آیا باہر وکھاو واسطے توجہ لال بولو سب سمجھ آ دا نی چھپا وکھاو دا نہیں آیا اسلام کا عورت رہے, رہے اندر مسلمانہ کی تلوار رہے بار جہاد قائم کائم عورت چھپی رہے مجاہد بنتے رہے دشمن سڑتے رہن گے کافر مر مرتے رہے فتنے مکتے رہے حیا پھیل جائے گا امن پھیل جائے گا انسانیت پھیل جائے گی مسلمان دنیا رہن گئے رہ الدین جلدی رجوبی کوڑ دی سلاح ککا ککا کھا دیا گئے دی، الدین رجوبی کا کوئی کوٹھا واٹا نہیں سی قسم خداؤن ہی کھا لی کئی ہوئی سی سلحودی روبی رحمت اللہ تالا سرکار کا گھوڑا کسی کو مانگ کے لیا سی اپنا نہیں سی دنیا کو فرموتے فروتے سر ہوں ایک ہاتھ تلا رہی ہے باہر نہیں گھر چھپی رہی ہے سمجھ آئی نا کوئی نہ عورت چھپ گئی جہاد قائم عورت ننگی جہاد ختم کیوں جو دلے تلے لڑ دے توجہ نہیں فرمائی مرے سیانے آدمی نے کسے آخیا خسرے نوں نسلہ رکھو ان آخر سنا دشمنی چیڑا سڑکے جا سی لوٹ <laughs> سانو اصل رکھنے کی لڑ ہی کوجو نہیں فرمائی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <fish> <tabas çalış> <tabas>, <tabas>. جب مسلم قوم پہن کی گیرت مک جی ہے چھڑ کے لٹے لٹا کے فخر کرتے ناز کرتے ہیں دیکھو بھائی اجے میں سڈے لاہور در ساڈے لاہور اندر شو ہوا سکھ دسلمانوں دی کڑی نچی کزافی اسٹیڈیم لاہور در سولہ سو روپیہ ٹکٹ تھی قوم کٹھی ہوئی تو فوج بیان کی دیتا ہونا کیا یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اگر کوئی سی مولوی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو مولوی نہیں رہے گا سدکے وا میرے رابع سدکے <laughs> آدھ نے اسلام آباد جہتوں پھر کے بہل پر میں کیوں آ کے پلیٹاں کھلوتی میں ان انشاءاللہ اللہ جدھر جان گے پلیٹاں پیچھے, پیچھے پیچھے پلیٹاں رب سونا کیوں بچا ہوں اندازہ لگا سکھ نچے تے عزت دا معاملہ فرسلہ کالے واسطے بھائی اور غیرتالے مارن کی خاطر کہ جے کوئی نام لے گرت کا تھی پین بچاؤ قوم نچا مارو یہ دیا جے فتنے با نے میں سدکے قربان قربان توجہ نہیں فرمائی نے دی دی تاریخ کر کے آزم کی گل سن لگا سنا چھوڑا واہ واہ کیونکہ ہاں یہ سچ ہے چشم بر. ہمیں. علم پرانی کوانی ستا کہتا ہوں میں جدو میں نگاہ اٹھانا چوہے تے میری نہیں کھلوی محمد نگاہ نہیں کرو نہ شیر جو ہے سی ہے فاروق عالم کے کو ادالت الخفاق کتاب لکھا گہرا تال مارن لکھا کہ جے کوئی نام لے ویرت پچا نچانو نہ ساروق آزم کی گل سنان لگا سنا چھوڑا واہ واہ کیونکہ ہاں یہ سچ ہے چشمبلتا جب میں نگاہ اٹھانا کسی چوہے تے میری نہیں کلو مین شیر ہی نگاہ در مجبور ہونا دی گل کر شیر جو ہے سی نام فاروق عالم دے کو ادالت الخفاق کتاب لکھا اللہ دے, دے مجاہدین جہاد لڑن والے انہوں دے خط آنے گھر حضرت فاروق آدم نے جہاں جنہاں نے دے اندر بندے آدھے سن انہاں نو خط فرا دے جی سر آدھے حکومت انہاں دے گھر دے تمام اخراجات خود برداشت کر دی جہادی کھڑے توجہ حضرت فاروق آرم نے مدینہ شریف کے اندر خط فل خت فر کے جا کے بی, بی دے بوہے کڑکا دروازہ کھڑکا کے آخر نی بیساں بی بوہا بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ امر بڑھو بیٹھ کے تو مرد شان نبی رہنا سات دہ مریض پہ تے آخری ساواں میں حکیم شان بیان دوائی نہ حکیم ایڈا سا سبہ للہ حکیم سڈا تھی آ کر چڑتا سی دیا کر چڑتا سی نو اگلے بچارے اللہ او مرے جو مریض اٹھ دے جان ہر مریض حکیم دشان بنتا جاوے توجہ فرمائییا خوشبان کیوں جلسے زیادہ نہیں تھن کرتے جلسے نہیں تھن کرتے جی میں سب کرنا ہاں, ہاں. سا آئے دن جلسے. جلسے ہار یار, ہار جلسہ آآ آآ آآ ہے وہ جلسے کیوں نہیں کرتے اس واسطے میرے دا ہر یار ہر وقت نبی دا جلسہ سی سراپا جلسہ ہے گھر جلسہ ہے بازار جلسہ ہے کانون جلسہ ہے حکومت جلسہ ہے تعلیم جلس ہر وقت جو سیرت مستفا نمونا بن کے, جلسے دی کے لیے جلسے کرنے آ جو حضور سرکار دی ساری سیرت دی چڈ بیٹھے ان چلو سال پچھو کدی یاد تے کر بننے آ کوئی نہ کو چلو ہور نہیں تے محبوب خدا دی کوئی سیرت دی گل سن لائیے کسے پاس ہو مت کوئی دل چتر جائے جا جا محبوب خدا کروڑا محبوب خدا سون برابر تیرے جلسے نہیں ہو سکے ہاں ساری رات کروڑا روپئے لٹا چھونے کیوں میرے جلسے بھی ہو سن تے بھی غفلت والے میرے آقا دا صدیق ستا بھی ہو سی یاد جگ تو نہیں فاروق آدم روم دا کے آدم پوند دلچی آن کے اتو ویک کے کمبی جان ہے تر جگہ بادشاہ کافراں کو کمبن ستا پیا ایلچی کمبی جانا تاری جسم تھے حضرت عمر مٹی دے دسمتا ہے آہا. جس دن سے تیرے کو میں خواجہ فرید فرما کوٹ مٹھا تاجدار فرما ہے تنہا فرید کو نہیں روح امی کو بھی خاک تیرے در کی منہ پر لگی ہوئی جس دن سے تیرے میں سویا ہوں خاک پر میرے لیے پر بستر بچائی پیا کا پیا کمبیا کھولی اکیا سائی ایک سوال دا جواب تو دے اس کی آپ نے فرما کی ادا کیا میں روم دیا پلنگا محلہ ویک کے جانا آپ نے فرمایا oh, اے! اے دنیا دی حبت نہیں مستفا دی دین دی. सदके जाव कोई हाकेमान ना कि हाके ना कि <laughs> पता ही ना लगे बाल छो ते अम्मी करके चंबड़ जाए पता ही ना लगे मां आए के प्यो کوئی نا بلا جنہ ویخ کے مردہ سبحان اللہ سب سد کے جانا سمجھی مارو کیا کی کرتے فرمایا دروازے بہو درواز باہر اندر بہ باہ کے امریک کو اپنے مردا دے خط سنو عورت چھپی اج چھپتی پی ہے جو ہے میرے سامنے بیو بی سبحان اللہ سن ایک واقعہ سنا نہ رحلت ابن بتوتا ایک کتاب ہے ابن بتوتا بڑے فکی ہوئے سیاح ہوئے نے. ہاں نا؟ انہاں نے گل لکھی انہوں نے آخیا بلخ علاقے چ میں گیا بلخ افغانستان اس علاقے آ میں گیا تھے ایک مسجد دیکھی بڑی قیمتی مسجد ایڈیم دی دی میں, میں ستان سنا وقت دا خلیفہ سی وقت دا خلیفہ نے کوئی جرمانہ عائد کیتا اس علاقے کے لکاں گورنر جہا گورنر میں جانے پیار نہ ورنہ گورنر ہو آمل ہے اسلام کا جی جی جی جی بڑا فرق ہے ہاں جی یہ بےمان ہوں وہ جناب نا گورنر بےمان نا تو وہ جڑا عمل و امان والا عمل نے جدو مطلب سنیا اس دی گھر والی نو پتہ لگا کیا گل ہے جرمانہ ہو گیا ہے. کون دیکھو ترس ویک لےڈی ہو بخت والی آ لیا جی تو لیا میرا میرا بھوڑا نہیں ہوں ڈیا میں جانا وا لٹی پاؤں واسطے کلب کے اندر وہ پھر جا کے چور ہی فرد ایڈا وڈا چورا فی کے لید تو بخت والی کی آدمی پی وہ آدی میرے کو چادر پی ہے بڑی قیمتی بڑی کیمتی چادر جاؤ انو خلیفے یہاں ایک مل ہے جس نال یہ سارا جرمانہ ادا ہو جانا تو میں اپنی عوام دو پہ اے جرمانا یہ زیادتی میں نہیں بتوتا شرم آ گئی اور میری نہیں ہر آئی میں معاف کیتا لے لو چادر چادر واپس آئی بی جدو چادر اپنی ہے نا فرمایا اس طرح کرو اپنے مرد نام ملے بی, بی آخ اس چادر غیر بندے دی پی گئی ہے نگاہ ہوں میں تنت نہیں لوا گی انو ویچو جنہیں پیسہ بنے مسجد بنوا بتوتا سفر نامہ اردو ترجمہ سفر نامہ اربی چ میرے کول اصل ہے تو ابن بتوتا میں اس پڑیا کہ کافر کیوں مسلمان جرت کرے لالچ رکھے کہ میں جاگا ان مار گا نہیں فرمائی زن چی پھر شمشیر باہر رہنا جہاد قائم رہنا کتال قائم رہنا مسلمانوں دی ضرورت قائم رہے گی آزادی قائم رہے گی حکومت قائم رہی کافر دا غلام نہیں ہو سکے گا مسلمان جب تک اندر دی چھپا ہوگا <اللہ> اس جدو عورت نکلے پھر تلوار چھپ جانی جہاد ختم بے غیرت لڑتے نہیں ہوں عزت لٹا کے خوش ہوں ہاں کچھ مارے دشمن گھر چے سلوٹ مار دیت کرتے گھر چ بٹھا کے اپنی عزت تباہ کران کرا جی اصل بھی دشمن پھر غلام بن جائے بے عزتی کرا کے کر ہم عزت لے رہے ہیں ترقی پا رہے ہیں جسے جی تلوا رن نکلے اور اقبال اکبر فرما نا کہ شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے کہ میاں یہودی آیا ہے تو وہ سان کے کام پھر تلوار باہر رہنی سلادین جو بھی بنتے رہے پھر کام خراب جی اصا یہ دلیل نہیں کر سکدے نہیں مار سکدے یہ سان مارن گے ہاں میرے مستفا نے فرمایا سرکار دی شان ہے حدیث بخاری دی نہ ہوئے دبان کٹا چھوڑا میرے مستفا نے فرمایا جنگ ہوئے گیچنگ بندے یار کوئی ہزور دیکھوتا جن مستفا نو ویخیا ہاں فرمایا اس ایک دی وجہ جنگ فتح ہو جانی پھر جنگ ہوئے گی بکر گزر دو بعد پوچھا جائے گا کوئی اس جنگ دے اندر ایسا بندہ بھی ہے جنہیں دے صحابہ نو ویخیا ہوئے گا فرمایا پھر برکت جنگ خط ہو پھر جنگ ہو جائے گا, ہاں؟ فر ہو ہوئے گی. پوچھا جاوے گا ہاں. یار اس, اس فوج در مجاہدوں دے اندر کوئی ایجا بندہ بھی ہے جنہیں مستفا ویکھن والے انو اگو ویک ہو دسیا دس جائے گا ہاں پھر اس کی برکت نال بھی جنگ فٹا ہو جائے گی معلوم ہو جا دل بھی کھلوتا مسلمان سمجھ آئی نے یار اللہ اقبال ایک گل کیتی اللہ مند افسوس ہے کہ مسلمان مسجد کافر مندر ایک جگ دقبال بولتا نا ختم خدا دل ایک مول صاحب گجرات پاسے گل پہ آ کہ جناب تلی آخی جانا تو فلان آکی جان ہے تو داڑی نہیں تھی میں بلا تاری داڑی ایمان ہومان سی نے امام غزالی رحمت اللہ رحمت اللہ فرما مت سمجھنے پہ جا داڑی نہ جام رابے بکرے بھی لا چڈی امام خدا لکھا احجاز جہی اندر ایمانت گیرت رکھی جائے قسم خدا بھی اقبال غیرت, غیرت مند گناہگار ہوئے بے غیرت عبادت گزار ہوئے غیرت مند گناہگار ہوئے بے غیرت عبادت گزار ہوئے اے انداز غیرت مند گناہگار ہے نا اے بے غیرت عبادت گزارنا چنگا ہے آخا سبحان اللہ. اللہ کیوں جو بے گیرت نا عبادت گزار تو ادھر اللہ تو دھی وہ کلاب آپ مسیح کلاب لانتے جب ل پڑے گا فرشتے آخ گلا پڑ چنگی ہاں لاری جنتوسن میرے مستفا نے فرمایا کوئی بڑوا بےغیرت جنت نہیں جائے گا کیوں جو جنت دیا جنت گھر گیرت مندوں نے ہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی ہے لَم انسل ولا جان جنت دیا ہسا لکا کے لے کسی غیر مرد انسان پہ جنہوں چون ہاتھ تک نہیں لا جا رب آ جان کمرے بند رکھے ہاں اپنے جی جی وہ بازاری سودا نہیں ویو راجا صاحب دے تھلے بیٹھی سدکے جاوا اس مشین ویچن تم میرے بالکال رکھی جنتی دے سردار حسین بڑے فلانا دھی پچائی کھڑائی میری موٹا تے کلوتی کلوتی ہو بھی گئی ڈ رکھا جان سردار حسین اتنے کاچائی کھڑائی فلاح تھی اوتے پچائی کھڑائی میری موٹا تے کلوتی کلوتی ہو بھی گئی ہے छी फिर माता अमरीका तेरी दफल की तू दफल करने यार जिन्ह ने रहा दिले तेगात मत्थे लाग दे यार कौन लागू पड़ सी بلا جنتی دے سردار حسین بنے رہے حسین سبحان اللہ اتوی تھی اتنے پچائی کھڑائی فلانا تھی اوتے پچائی کھڑائی میری بھی موٹا تے کلوتی کھلوتی ہو بھی گئی ایڈے ایڈے دارے چڈی پھر گئے تو امریکہ کو دفن کر کے دم گا میں کیا امریکہ تیری دفن کی دفن کرنے یار جنہاں جنہیں راہ بھر دلے تگارت متے لگ جان کون لگی بن سی ابو دا شریف کی رواج تھوڑا سنا سو ایک بیار سالت پر میرے پرا گیا جہان نال کی بنیا میں شہید ہو گئے نہیں سرکار فرما نے وڈی شاد بابا پا گئے ہوں بیرما نے گل کی مروائی کڑیے پتر مروائی کڑیے لیکن منہ چھپائی کڑیے ویڈ نہیں ڈبا روی منہ نہیں دی بال نہیں بھائی کھول دی بی پی ہے پترا شہید ہو گئے اپنی عزت گوا مکل والا تو میں انہیں لانتی حیران ہاں جہے آتے نے حسین تے علی اکبر شہید ہوگے بی بی پاک آ وال کے والئی پھٹے من کجرا بکواس نہ کر کے پہ جو لفا دی بیت یعنی گھر تو باہر تربیت دے گھر تو باہر تربیت پاوے وہ آخ مر جو گئے مر گئے میں عزت گوا عزت رکھا کہ جیڑی خود مصطفیٰ دے گھر میرے نبی سونے دلی دے. دے تربیت پاجت والر آ جائے توجہ نہیں فرمائی نے تے نکر محبوبائے ظلم یزید تو ہی بتتے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں سو سچیا کھڑیا گلا سو تین مراسی مرافی ہے چڈنے پینے نے یہ جڑ خوصرے مقرر نے نہ میں دس دس ہزار سدے نے نہ تیرا بیڑا گرک جائے دس ہزار بھی لے گیا نکاح بھی توڑا گیا مجھ کوٹی نکاح بھی لے گیا آدھار بھی لے گئے ہاں ایک لاہور کا مکر پتہ نہیں خان محمد میں او بیٹھا میں گلستان کیا ہوگا ہے کہ اللہ تعالی نے خد اللہ ہوں سا نبی جی نے لما تو من کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیو تمہاری نبوت ایڈہ کے دم پر رہے گی یعنی تمہاری نوکری کچی رہے گی اوتھ کمشنر وہ ہوگا جس پر موہر لگاتا جائے گا وہ نبی بنتا جائے گا اگوا اتری قوم بیٹھی سنا کے نارے تک دیارا رسالت می نی کسی بندے کے سر چی لاہور جنہیں گی بہتر بند کرے کتر میں نبوت نو کچی نہ میں لکھا سوالیاں جیڑے اج کل بیٹھے وہ لکھیا سارا لکھا ان آخیا اندر تے ایک مفتی لکھیا کہ اے, اے ایمانیات عقیدے کا پتا نہیں این این تقریر کرنا حرام ہے یہ نبوت نو اے اے نا پتا نہیں نبوت کی مقام ہے نبوت کچی نوکری اے نوکری کا لفظ بھی نبی پاک نے فرمایا مین یونس بن متا تو فضیلت بزرگ لکھا کہ ہے تو فضیلت نے دی فضیلت نہ دیا جائے جو میرے نبی بےزتی ہو جائے ان دی توہین کرو تو میری تعظیم کرو انج دی فضیلت میں نہ دیا جائے لوگ قسم خدا دی کر کے نہ پتہ نہیں کی حشر ہوا تے جدو میں بیان کیتے نا ان دا اے حشر بننا سپرے ہو گئی ہاں تے کسے ہلایا ہی نہیں کسے ہی نہیں انے ان لگے آئے آ پچھے وہ کھوے خواب بھی گئے نے سنو بھی لائے گئے نے میں کسمیا پیار نہ جہاں اج پے ممبر وار بڑے فرد نا हाल पढ़ जी और बल मै तो आख पढ़न के का न्यादमंदी चाहिए <laughs> पास फारक ने पढ़ने आजी चाहिए मिट्टा चाहता है फना चाहिए अगला लित्र मारे तो चुक के देता इल हासिल हो गए हां جڑا آکڑ جا یہ جدو آخنا ہے تو سر گلط کرتے جھنا تک کرنا میرے اوجی کر دے میرے سنگیا ہوں کافر دی چال واق شمشیر سچے بٹھا لیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے انگریز آیا انہیں آخ ل ر تلوارے جائے گی جہاد جہاد دہشت گرق اج پورا قسم خدا انگریز زور لایا ساری رن اور نگا پورے تور और जिन्ना कर दी जिन्ना कपड़े तो बहार आवे आनी तरक्की ज्यादा कर दी जिन्नी छुपेगी आते पिछा रह गई है अब लड़न जोगे रह सची बोली सिवाय लित खाण तो कोई होर काम है सामू है और फिर सुनोए मैं अपनी बेजती नहीं गवार करी اچھا یہ نہیں بھی کھائیے تو سر سٹ کے دیا تاکہ اگلے پتہ لگے جو لڑکر خانا پیا اسا اگلا کی سمجھے گا بغیر لڑ بھی کھانے نے ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ تا کر کے ایمان نال دس بھئی حیران ہونے بھئی بوش جو آئے تو آخیا اس آخیا مینڈی سکیورٹی سے کوئی اعتماد نہیں میں اپنے کتے لے می بچاؤ گے چنگا سی میرے سونے نے بھی نہیں سی فرمایا جو چھ کام تو پہلو پہلو بہت منگ لیا جی لگا جتوئی بغیر رن دی ایک دن آیا رن ہوں دال پکایا پی آیا کی پکانی ہے ٹھڈا آڈی رڑ دی گئی آدمی ڈلہ بھی کھائیے دال کوئی گل کری سان یہ چرگے مرگے کھا گئے قسم خدا دی کر کے واہ بے بے ما... نہیں یہ سے جو لگیا بئی مان بن بیٹھیا تعلیم جو آئی تو زمیر مار اکبالا تو تعلیم پہ لینا ہے جہد پوری قوم دی روح ماری جی کافر آن کے تج بے عزت کرے کہ لو تساں تساں بے غیرت ہی بنے بے ایمان ہی بنے اس طیچیا سارا کچھ میرے اگے کیتا جی اپنے نبی بےزتی کرتے ہو سارا کچھ کرا ہو ہاں جی میں بم مارنا تو ہاتھوں مراؤ جے میں مسیتہ ڈونا تو ہاتھوں ٹوا دے جے ہاں جی میں مسیطہ ٹوا کے سڑکیں بنا چڑنا تصویر بنا کے فخر کرتے جاتے جی ترقی کی بیٹھے ہاں ہاں جی ماؤیا اندر کیا جی سارا کچھ کیا جے لیکن میں اپنے کتے برابر بھی نہیں لکھتا گا میں کھاوا پکا رہا پر پہلو ہے کہڑا سر جا رہا حفیظ جلندری فرماندہ غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے غلامی میں بشر کے مانا بھول جاتا ہے پہن کر تو کلا کا خوشی سے بھول جاتا ہے سجدہ سونا یہ تیری میری بھی بھر بھی تالی سرد جنگ لڑی جا رہی ہے اصلے تو بغیر قوم نارایا جا رہا ہے شمشیر کر چھپائیے زن کو نکالیے یہودی لے کے آ جائی قسم خدا گئی فیل نو سروں عورت چھپے گی میرے مستفا نے فرمایا عورت سب تو زیادہ سایہ تو زیادہ رب دے دی جس نے گھر ایک میڈیا کر بھی یا رسول اللہ میرا جی دے میں جناب دے پیچھے نماز ادا کرا میرے آقا نے فرمایا تر چڑے گھر دے تہ خانج پڑیں گی اتلے کمرے نال افزلیں اتلے کمرے چ پڑھیں گی ویڑے نالو افضل ہے ویڑے چ پڑھیں گی مسجد محلے والی افزل ہے پڑھے گی تو میرے پیچھے پڑھنے والوں افزل رہی اس مائی دیں سی ماں یہ گل سنی گئی تہ خانہ بنایا بڑی ہے نماز بڑی باقی زندگی اوت گزاری اتو ہی مائی کا جناب جنا کتنے پہ نکلتے کوئی جلسے مری پی جلسے گئی بھی بم فٹن دی آواز آئی تی اوت ہی مر گئی تو مرے کی لینا جی سر جلسے چ مردی تو کس حال چردی کوئی عزت لٹا کی کے پی بنتا ہے <تصفح> اس واسطے کبلا اللہ میں اقبال آخر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وز مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ آج پردہ اٹھیا کھڑا ہی ڈرامے کا سین لے لیا جو ایڈے بے غیرت یار دنیا ایک دلے تو دلے حکمران ویکے نا تو آپ دے سان لیکن باہر حکومت فوج نو بلا کے اپنی قوم نو ناؤن بھی نہیں مرایا سابت کرو ثابت کرو اور اگا بھی میں لکھ دینا اگا بھی کدی انج نہیں لگا کہ باہر دی فوج نرونے گھر بچال جے مار دے تے آپ مارو توجہ نے فرمائی ہے آپ مارا چلو سانو بھی مردیاں سواد آوے چلو اپنے ہاتھوں پہ مرنے آ یار ساننا اے زخم سانت بھی نہیں بند ہونا کسم خدا کر کے آنا غیرت والے بندے آستے. اے زخم دو زخم سڑن ہے کہ یار دشمن آن کے گھر ماردہ رہا اپنے وہدے رہے بےغیرت کتے ہیں دہ چنگا سیانے آدھے سور کا نر رکھ درن نہیں بن پخانے سے کند کا نرفی رکھ دوں برفی نہیں بن جاتی پیشاب کا ڈبا بھرا ہو اتو دلے بلہ موتر تالیم نہیں بے شوی ہے عزت لٹ لی برباد کر چڈی تر حملہ پیا لڑدا جنگ پیا مارن تو بغیر پیا مارد کشت تو نے بے ہر بزرب آئی نے اس لڑ نا کی رکھا اس تالی نال نا خالی نہیں بدلتی ہاں رو داستان اس رون دے ایس کتاب چی و جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال چوری اختر علی کالس دیو فیصر آباد جی اس کیتا ہے جتھے جتھے عورت سرکاری غیر سرکاری دفتر گئیے وہ جناب دے اڈے بن لاہور نگار شاپ تو چھپی ایڈ ایک حوالہ تہن سنانا سفا نمبر ایک سو چالیسوں گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں بھی عفت عصمت کی حالت بڑی ناگف ہے تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی ہیں اللہ چکلے تھے باندھ والیاں سکول والی سستی لگ جاتی ہے मैं आख्या ना सूर ना हरण रखो हरण नहीं बन जाता तटी ना बर्फी रख छो तो नहीं खान लग पाई आश लफल बुलंदे हां यह लफलप बुलंद ने कभी माझ गांव वास्ते बुल्ते सन वे। फिर वेख किसी की कुत्ती खोती चुक के लै जाए काबिल दस्त अंदाजी पुलिस परचा होर्ट जाओ ताकि पिछों सारा कुछ हो जाए हा हा हादके इश्क का सवाल आया कि یہ سوال الاد چل کی می پتا نہیں سمجھ نہیں لگتی آسانشکل کشا مشکل اور بدی کو لگتی آسانیا کر مشکل حل ہاں ہو پوری قوم دے ان علی کدھر گئے مشکل حل کیوں نہیں پی ہوں لے یاروی والے ڈبی ہوئی تر جی لے یاروی کیوں لانا کیوں یاد رکھنا کھیر جو خانی لے لا ڈبی ہوئی میں بلا جی ایڈی تر جے جے تری پی ڈبی چنگی وہ تیج کٹی چے ہال تری پی مرے یاروی والے لے جارویںنسا یارویں نام لے پھر یارویں بےڑی پہ تار مینو ایک چشتی بھابیا لکھا مینو پتو کی मैन आने तुम्हारे बरेलवी हजरात जहाद नहीं करते हैं, हम जहाद करते हैं। मैं पहलों तो मोंज कु जहाद की जी तबले करते उग हो तो मैं आ गया जो बरेलवी जहाद नहीं कर पूरा फार्मी मुर्दा दस शेर चौल पक के देग सामने आवे खत्म पड़ीज के اس لیے جہا سا مڑکا نکلتا کھاند سانسیبت کرنی پی سانچ کہاد ہے سدکے جاوا یہ جہاد تدکے جسرے یارویں شریف دیگ دی دی مکا خلو گئے نا مریلوی ہوئے ہوئے ہوئے قرآن بخاری اندر ہے. مسلم اندر ہدایا اندر ساری شرح اندر پی کے ڈکار لیا دے چل دے. خدا دے دندیا اتنا دین نو مزاق بنایا ہوا جی اصا یہود نصارہ وانگو دین کا رب جا ربنی پا خلو نا رب دا ولی ہاتھا نال مارد ہے قسم خدا دی جد آدھے نے تتاریاں جنگ ہو رہی تھی نا تو دینی کمزوری آئیے شاہ شجا کمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے سن فرشتے آخ دے سن اقتل پہ کافرو بتکارا مارو مارو, مارو بتکارا دعا کر سدکا مدینے د تاجدار دلہ دا تعالی سانو اس لانتی تعلیم نا دی تعلیم تو بچاوے تو کام دی تعلیم نظام اسلام دا تا فرماوے اتھا مسلمان عورتنو پھر چھپائیے پھر چھپائیے تو پھر اس سے ترہی نظام حکومت تے نظام جہاد لے آویے جمع مصطفیٰ دے یارہ لے آویے اے میرا موضوع سی شمشیر و زن سعودی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو خدا ان کو اپنے گھر میں کیوں امام بناتا تر سو سٹھ بتے رہے میں پہلو بھی گل کر گیا وہ چنگے تھن انہوں نے بٹھائی رکھے اللہ دے بندے ہو ابو جہال قبضہ رہے کعبے دے کی آنگے سر کابے قبضہ کابے قبضہ یا کسی گلی کے دربار تے قبضہ کسی دے حق ہون دی دلیل نہیں ہک ہومانس میں تو اڑنا لے گل پیا کرنا اب مدینے دی مسجد نہیں حضور پاک سرکار مسجد نبوی اس دے امام نے اج تو تقریباً تقریباً تین تے دو پانچ چھ سال پہلو کی گل ہے غالبان ایک حدیش پات پڑھی ممبر تخرے جل یہدا ون نسارا من جزیر العرب یہود نشارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال دو سعودی حکمران بھی تس امریکہ یود نسارا کیوں بلائے تھے ڈور اسے حدیث پڑھن دے جرم دو سال اندر رہ تمار پھر جدو باہر میں آیا اس آخیا ہوں اگوں تو ہک نہیں پڑھا گا <laughs> میں سمجھنا جو اج دیر بغیرتان پچھوں نماز نہیں اندی نہ پڑھے چنگی جی ہوں ہائے جی تسین پاک تو سبق سیکھے آدھا ایک مہینو سب مینو جی ادیت نہ پڑھ میں ہزار پڑھا گا میرا سارا کنبا پو چڈو اسے اس مدینے چین سب کچھ کھڈیا میں کیوں نہ کل کالج بدکاری کے اڈے ہیں سدکارگڑا کیسٹا نے میرا آ چکی ہیں ویلفیئر تنظیموں کو چندہ دینا کیا دین اسلام کی خدمت ہے یا نہیں انہوں نے میں آنا ویلفیئر تنظیم و پھر جان دے ہو اللہ دے ہو اسلامی اوقاف جتے لگتے ہیں سدقا تو ان شرائت نے اندر چوڑے تک بھی لائی جان گے بت مذہب تہ بھی لائی جان گے نہ کسی مذہب کی اتے تقسیم تفریح کے نہ ایتھے کوئی شاید ہی جو کیمے لائی جان گے صدقات خیرات صرف سننی تے لگ سکتے ہیں سننی ہوئی ہو لکی دسلمان ہو جی آم تو نہیں ہو سکتے اور پھر یہ جناب انہ نے کھان پینے کے اشی ڈگ بنا ڈونگ رچائے ہوئے نے اور یہ صرف اس واسطے بنایا گئے نے کہ تاکہ دینی مدارس دی جی قوم خدمت کرتی سی وہ تو ختم ہو بنے نے کسی کی تصویر لگانا مثلا کسی بزرگ کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں کیا شناختی کیا وہ شناختی کارڈ میں تصویر ہوتی ہے اس میں ذات فرمائیں تصویر جاندار دی رکھنی آرام ہے تعظیم تاظیم کی رکھنی کبیرہ گناہ ہے پیرا رکھ سکتے جی دروازے چ رکھ سکتے جی لنگ دے لکھدے ٹپدے اتنے بوتے تڑھ کٹ لو ہاں لیٹری میں چ رکھ سکتے جی توہین کی تھان تصویر رکھ سکتے نہیں محبوب چوکھٹ قدم مبارک رکھا سامنے تصویر نظر آئی آپ پیشہ گئے اندر قدم مبارک نہیں رکھا ہاں وہ پوچھتا حضور خیر فرمایا تصویر جاندار دی جتے ہوئے رحمت رحمد فرشتے نہیں آؤں کی مطلب جیت رحمت فرشت نہ سارا گند ٹی وی ہر شے رکھ کے لکھی کی کلیا ہونا سنا ہے گھر لاتے ہیں میرے گھر میں جائے چراغا یا اپنا یہ کڑا ہے اس ہزار تو آدھے ہی نہیں بزرگ کی تصویر رکھنا دوسروں کی تصویر رکھنے سے دوسروں کی تصویر رکھنے سے بدتر ہے اور زیادہ گنا ہے جی امام سنت فاضل بریلوی بتاؤ ردویہ میں لکھتے ہیں جو تصویر بزرگ کی رکھتا ہے پھر اس کو باعث برکت سمجھتا ہوگا اس کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتا ہوگا تو فرمایا یہ ایسے کام ہیں کہ اگر کرے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایمان نکل جائے تھڈو کل انہوں دوبارہ پڑھنا چاہیے تعظیم تصویر تعظیم بت دو میں برابر اللہ دے ولی دلی نال راضی نہیں ہوں اللہ دے ولی دلی مستفا شریعت نال نالضی ہوں جی رہا مسئلہ شناختی کارڈ شناختی کارڈ کی جو تصویر بنتی ہے اس کا ببال حکومت پر ہے عوام پر نہیں ہے عوام مجبور ہو کر رہنا ہے جڑا نہیں بنوا گا کھڑ کے دہشت گرد چلو ٹھیک ہے آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمی <تصفيق> of so all.